اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں وہ سیاب اکفاطواہر اپنے کپڑوں کو پاک کر رکھنے کا اہتمام کیجئے اب ان کی بہت صوفیانہ طرز پہ بھی تعبیر کی گئی ہے سیاب سے مطلب جو ہے وہ کپڑے نہیں ہیں صرف بلکہ دل بھی ہے وہ فاجر ہر قسم کی گندگی سے گندگی ظاہری ہو اور یا باطنی ہو باطنی گندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہوئی ہو وہ صرف کو اندر سے کاٹیے اور کوئی اجازت ہے تو اس کو باہر سے صاف کیجئے ولا تمن دستخ और देखिए اور دیکھیے ایسا نہ کیجیے کہ کسی پریشان بھرے کہ آپ کو جواب میں اس سے بھلا خیر کو ملے آم آگ بھی کرتا ہے میں دے رہا ہوں یہ ملے گا واپس یہ بھی کبھی دے گا آپ اس کو زیادہ چاہنے کی توقع بھی نہ دیجیے یہ تو عام ترجمہ کیا گیا ہے لیکن مجھے پسند ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ولا تمن منن کے معنی توڑنے جو بھی آپ کے ذمے فرض منصبی عائد کیا گیا ہے اس کے ذمن میں اپنی کوشش کو منقطع نہ کر دینا جو بھی حالات ہوں جاری رکھنا تص بہت بڑے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ شاء کے ساتھ آپ کو وقت تو لگے گا لیکن یہ کہ پھر آپ کا جو ہے گول بالا ہوگا والے رب کا فسب اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے اور یہ میں اس کر چکا ہوں صبر کے ساتھ نام آ جائے تو انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کیجیے جو بھی حکم آئے اس پر عمل کیجیے یہ سات آیات ہیں تو یوں سمجھیے کہ اس سورت کا ایک خاص جو ہے مناسبت قائم ہوتی ہے سورہ علق سے اس سورت کے میں تین حصے ہیں کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس سورت کے میں تین حصے ہیں پہلے حصے میں تو حضور سے یہ خطاب آ گیا مکمل ہو گیا سات آیات میں اب اس کے بعد تین آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا فیضانوں کے رافل ناکور جب سور میں پھونکا جائے گا فضال کا یوم یومناسی وہ دن بہت سخت دن ہوگا فرین غیر و یسیر. کافروں پر وہ حلقہ نہیں ہوگا یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں سورہ مزمن میں ہم پڑھ چکے ہیں یو من یل بلدان شیباسا من فتح پھٹ پڑنے کو ہے آسمان اس کے ساتھ اور وہ دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو گوڑا کر دے اور تیسرا حصہ وہی زرمی جیسا کہ سورج مزمبل میں بھی ہم دیکھ چکے سورہ نور میں بھی دیکھ چکے وہ زرمی ومن خلق تو عقیدہ چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلوتا اکیلا اس کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہیں مریض بن مغیرہ کے لیے نازک ہوئی بڑی جائیدادیں تھیں اس کی دونوں شہروں میں کلتین یا زین جوڑ ایک مکہ اور ایک طائف ٹوین سٹیز تھی اور اس کی جائیداد اس کے باغات پیسے بہت اللہ نے اولاد بہت دی تھی خود یہ اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا وہیرا بنایا میں نے اسے اکیلا تھا وہ بجال تو لہ مالم ممدودہ اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا جو پھیلا ہوا مال ہے شہروں کے اندر جائیداد ہے بکھری ہوئی وہ منیلا شہودہ اور بیٹے میں نے دیے اسے جو اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں یہ بھی کسی شخص کی توننگری اور مرفہ حالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس کے نگاہوں کے سامنے ہوں وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امیرکا اور یورپ معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستیاں ہیں سمجھے آپ وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی پتری حالت ہے شہودا بیٹے سامنے موجود ہے وہ محکم لہو تبحیدہ. میں نے اس کے لیے خوب بستر بچھا دیا تھا تبحید کی تھی سما یکما و پھر وہ کہتا چاہتا ہے کہ میں اور بھی دوں اسے کل اب بس اب اب نہیں ان لہو کا نل آیات یقیناً وہ ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا وہ یہ ذہین بھی بہت تھا یہ شخص اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جو وہ محمد کہہ رہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ساری میری دائیدادیں میرے رشتے میری دوستیاں میری چودرہ ہٹ اس سب کا رشت کیسے لے لوں تو یہی وہ شخص جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لیے آپ پر زور ڈالتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو کچھ نہ کچھ اپنی بات بنوا لو کچھ لوگوں کی مانو یہ جو رفت پڑ رہی ہے اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ دیو امنسٹریشن کی ناٹ اسٹینڈ فریش جو ہیں آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی بہت مدبر انسان تھا ایسا نہیں تھا کہ تو یہ اس کی ساری ذہانت اور فطانت جو ہے جس کو آپ ورلڈلی وائز کہتے ہیں وہ بہت ذہین تھا اس اعتبار اس دنیا کے حوالے سے اور وہی سب تھا تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں کہ کیا کہیں ہم ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے باہر سے لوگ آتے ہیں وہ جب سنتے ہیں مختلف قول تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہے جب یہ مختلف خیال ہیں تو چلو میں خود جا کے اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ ہم ایک کریں ایک بات کہیں تو اب یہ کہ کیا کہیں اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا معلوم مطلب تو بدل گیا یہ واپس آیا ہے پوچھا کہ کیا خیال ہے کیا ہم اسے کہیں کہ شاعر ہے کہ نہیں میں شاعروں سے مجھ سے خوب واقف ہوں جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں وہ شیر نہیں شاید نہیں کچھ اور چیز اچھا ہم کاہین کہہ دیں انہیں کہ نہیں نہیں میری کاہینوں سے تعلقات ہیں دوستی ہیں میں جانتا ہوں کاہینوں کا کردار کیسا ہوتا ہے کاہین کے کقول کیسا ہوتا ہے وہ زومانیین بات کرتے ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے یہ کرتا ہے دو ٹوک بات تو پھر کیا کہیں اب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا اس پر تو جادو چاہیے گیا محمد کا لیکن اس نے جب تیور دیکھے تو کہا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے پیچھے سے چلا رہا ہے اب یہ جو گفتگو میں جو اس کی رد و قدا ہوئی ہوگی زمیر نے ملامت کی کچھ زمیر کو دبایا کچھ اپنی مسلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں فسا و بلاغت کی انتہا ہے سعود ہے کہ سعودہ میں اسے چرہائی چڑھواؤں چرح گا وہ عذاب جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس نوک و عزابن وہ عذاب کے جو جس کی سختی اور شدت بڑھتی چلی جائے انفق کرا وقت درا اس نے غور کیا کچھ اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں انہو فکرا کرا وقت درا وقت لگے تو ہلاک ہو جائے کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا سم مکوتے لگا ہے پکت پھر ہلاک ہو جائے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا سما نظر پھر اس نے ذرا دیکھا جیسے کہ کہہ رہا غور و فکر لوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے سما ابس اب پھر ذرا وہ اپنا منہ بھی سورا اور ماتھے کے اوپر بھی کچھ وہ بل لے آیا سما اکبر ابس اور پھر ذرا اس نے تکبر کے ساتھ اپنے پیچھے کو مڑا پکا اللہ سر اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے یہ جادو ہے جو چلا رہا ہے محمد کا کلام جو ہے جادو ہے جادو اثر تو ہے امہادا الا قول البشر لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام یہ جو محمد کا دعوی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں ساؤس لیے ہے سقر اب اس پر جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آگ میں وبا اللہ کا ماں فکر اور تمہیں کیا معلوم کہ کی وہ سقر کیا ہے لا لاطرکی ولا تذر نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی موت بھی نہیں آئے گی لاہت البر انسان کی کھال کو جھلس ڈالے گی علیہ ہاتیس آتا اور اس پر انیس ہیں داروغ سرہنگ انیس یہاں تک تو یہ یوں سمجھئے کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں وہی انداز وہی فلو آگے بڑی طویل آئےت آ گئی یہ بالکل سرحد مزمل کی طرح ہے وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ ایک پورا رکوع مشتمل ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو یہ آیت بھی بعد میں نازل ہوئی ہے لوگوں نے کہا بھائی انیس کیا کچھ تماشا بتا لیا لوگوں نے اچھا بھائی انیس یہ پرشتے سے لمحا تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے کسی نے کہا دس کو تو میں نبٹ لوں گا باقی کا تم بندوبست کر لینا انیس ہی ہے نا تو ایسی کون سی بڑی تعداد ہے تو یہ جو استحدہ کا موضوع بنا اس پر یہ آیت اتری وما جالنا آسا بننا ملائے کا اور یہ جہنم کے جو داروگا ہیں ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے وہ انسان نہیں ہے کہ تم یہ ایک ایک آدمی دس دس کو سبال لے گا بما جاللہ بتاؤں اتنا ستینہ کفر ہو یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جانچ ہو جائے پرکھ ہو جائے لیکن سیتن النزینہ اوت الکتاب, الکتاب تھا تو یہ نیواز چند ہے خدم شریف میں روایت موجود ہے کہ یہ درحقیقت انیس قادر اور میں موجود تھا لہذا اہل کتاب کے لئے تو گویا کہ ان کے لیے ایک یقین کرنے کی بنیاد بن گئی لیکن استعن الذین ابت الکتاب ہے اور جسداد الدین امن ایمان اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہوگا وہ تو جو بھی اللہ کی طرف سے وہی پڑھ کر سنائیں گے محمد رسول اللہ ان کا ایمان کامل ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا بلا یعقاب الدین احو تو کتاب اور تاکہ نہ شک میں پڑے نہ تو وہ اہل کتاب جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی اور نہ مسلمان بلے یقول النظین فی کو ہی مرد اور مَر! تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہیں جو حق کو ماننا نہیں چاہتے بھل کافرون اور کافر جو طے کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت ماننا ہی نہیں اللہ مسئلہ یہ کیا اللہ نے انیس کا کر کے کیا کیا ہے اس سے رضال کا ید اللہ من شاہ اسی طرح اللہ تعالیٰ گزراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ یہی منگشاہ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وما یا عالم جنود عرب کا اللہ و اور تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں تو کچھ جانتا ہی نہیں سوائے اس کے وما ہی اللہ وکرا البشم اور یہ جو آیات قرآنیاں ہیں یہ مولس آیا ہے تو آیات کے اوپر اس کو لے جائیے یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے نصیحت ہے تذکیر ہے تذکرہ ہے اب یہ اکتیسویں آیت تھی جو اتنی لمبی تھی وہ ماں جاگنا آسا بندار ملا سے شروع ہو کر یہ صاحب بتا رہا ہے کہ اس کا اسلوب مختلف ہے یہ یا مدنی دور کی ہے یا یہ کہ بہرحال یعنی یو سمجھ یہ کہ ہجرت سے متصل قبل کی جیسے وہ آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں اب یہاں سے پھر وہی آہنگ شروع ہو رہا ہے جو پہلے تھا کل ومر وز ادب و صبح از اسل کو باتیں کیوں نہیں قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹ موڑے پیٹ پھیرے جانے لگے بس صبح راس پر اور کسر ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے روشن کر دیتی ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے دن حقیقت کہ فطرتیں وہی کی رات چلی آ رہی تھی چھ سو برس سے رزول وحی کا سلسلہ منقطع تھا وہ جس کا فضل انہوں نے جنات میں تذکرہ کیا تھا ممباد ہے کتابیں موسا اس میں بس روشنی ہوتی تھی تو ایسی ہی جیسے کہ مستعار روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی ہوتی ہے بس اس درجے میں ہدایت آسمانی اور ہدایت خداوندی دنیا میں رہ گئی تھی لیکن اب محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت کا خورشید طلوع ہو گیا ہے اب دن روشن ہو گیا کل و قمر و للز ادبل و صبح پر ان کو قسموں کو تھوڑا یاد رکھیے گا یہ آگے چل کر اہمیت کے ساتھ ان کا حوالہ پھر آئے گا رات کی تاریخی تھی اب رات جا رہی ہے اور اس میں جو سی صرف چاند کی روشنی تھی جو مستعار تھی سابقہ نبوتوں کی تعلیم وغیرہ جو بھی تھی باقی تھی کچھ بگڑ گئی کچھ تھی کچھ پالیوٹیڈ ہو گئی کچھ صحیح تھی اب سورج طلوع ہو گیا وہ صبح انال عید کومل اور اب یہ بہت بڑی باتوں میں تھی ایک بات ہے نبوت محمدی کوئی معمولی بات نہیں رہ سالت محمد ان نال احدل نذیر للبشر خبردار کرنے کے لیے انسانوں کے لیے لمن شاہ بن کو مانگے تقدم جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے ابو بغیر آگے بڑھے ابو لہر پیچھے رہ گیا ہمیشہ کے لئے پیچھے رہ گیا ہم اور رمر جاؤ تھوڑی دیر کے بعد آ گئے درجہ تھے لمن صاحب ان کو مانگے تقدم جو بھی تم میں سے چاہے تقدم کرے آگے بڑھے صدیقیت کا مقام حاصل کر لے جو سب چاہے ذرا اور تھوڑی دیر انتظار کر کے آئے گا و لذینہ تباؤ بے احسان کے درجے میں آئے گا سابق الر کے درجے سے نکل جائے گا اور پھر کیا کہ اس کے بعد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو بالکل ہمت ہی نہیں ہوگی وہ واقعی مستقل طور پر کفر میں رہ گئے لمن شاعر میں ان کو مجھے تقدمہ ہو میں ماقسمت رہی نا ہر جان جو کچھ کے اس نے کمایا ہے اس کے عوض ہے اسے وہ چیز اب وصول کرنی ہوگی اللہ اصحاب یمی سوائے ان کے جو داہنی والے ہوں گے جنہیں دیا جائے گا ان کا امال نامہ داہنے ہاتھ میں فی جنات یا کسال وہ جنتوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے انل بجروین گنا کی کے بارے میں ماس والا کا کون فیصل تم لوگ, لوگ کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا تم لوگ کیوں اس جہنم کے اندر پڑے کو من وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے ورم نہ کو لٹے بول اور ہم نہیں تھے مسکین کو کھانا کھلانے والے ورنہ مکنہ نہ ہوں اور ہم تو ایسے ہی بس مذاق ہی میں لگے رہے باتوں کے بال کی کھال اتارتے رہے ہم نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں بکنہ نقر زبی یوم اور سب سے بڑھ کر یہ لاش مٹ اور دی ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے حتہ تانل یقین یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا فما تنفا ہم شفات و شافین تو اب ان کے لیے ہر گن جی دفعہ بخش نہیں ہوگی شفات کرنے والوں کی کوئی شفاعت فما نہ تسکرت مور دین تو کیا ہو گیا ان کو یہ تذکرہ یہ ذکر یہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے اعراض کیوں کر رہے ہیں کر نہ ہم مسترفرا ہمروں مسترفرا ایسے ہیں کہ جیسے یہ گدھے ہیں جو بدر گئے ہیں میں قصورہ شیر کو دیکھا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر تو افریقہ کا نقشہ دکھایا جاتا ہے کہ ذرا شیر کی آہٹ دیکھتے ہیں اور پھر زبریں جس طرح بھاگتے ہیں نمڑ نمڑ نمڑ کرتے ہوئے ان کا پورا کا پورا مال جو ہوتا ہے وہ حیثیل میں کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے کاندہ زبرے بھی گزے ہیں نا کاندہ خمروں مستنظرہ فضرت من کسورہ کسی شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتے بل یور کلر منہ فم منشرا اب یہ ان کا اشتحاع انداز تھا کہ محمد تم کہتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو کیوں نہیں دے دیے جاتے ہیں ہمارے نام آل نامے یا یہ کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں کتاب دے دی گئی کھلے ہوئے صحیفوں میں ہم میں سے ہر شخص کے پاس کتاب آ جاتی کلہ بلہ یا خاف آخرا ہم یہ نہیں یہ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے ان کے دل میں جب آخرے کا خوف نہ رہے تو جو باتیں چاہو بناؤ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے حیا بات ہر کے خواہ کون ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر دو کرو کلّ النحو تذکرہ ہر یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے نصیحت ہے فون شاہ زکرا جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے وما یا قرون اللہ یہ شاہ اور یہ نہیں اس سے نصیحت اخذ کر سکیں گے کوئی بھی مگر یہ کہ اللہ چاہے ہو واہل و تقوا واہل وہ ڈرنے کے لائق بھی ہے اور وہی مقفرت کا مجاز بھی ہے جس کو چاہے وہ مقفرت کر سکتا ہے اہل و تقوا واہل یہ ہے سورج مدس اب آگے چلیے جوڑا آ رہا ہے سورت القیامہ اور پھر اس کا جوڑا ہے سورت الدہ بارک اللہ لی و لکم فی فرقرانی العظیم و و یاکم ولایات و کی حکیم